<تصفيق> ہرگز نہیں بے شک قرآن ایک نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ بطور تاکید کہا جا رہا ہے کہ اب کبھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان فقرا و مساکین سے منہ پھیر کر کبر و غرور والے کافروں کی طرف یکسر متوجہ ہو جائیں چنانچہ اوپر انس رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کا بڑا خیال رکھتے تھے اس واقعے میں دوسرے کے لیے عبرت ہے کہ جب ایسے برتاؤ پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتب فرمایا جن کا عظیم مقام اللہ کے نزدیک سب کو معلوم ہے تو پھر دوسرے اگر ایسا کریں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا بعض مفسرین کرام نے ان نہا تذکرہ میں ہاں کا مرجع ان آیات میں موجود اس نصیحت کو مانا ہے کہ دعات اللہ کو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں مساوات کا خیال رکھنا چاہیے آیت بارہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جس سے جو چاہے اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھا لے جیسا کہ اللہ تعالی نے صورت القحف آیت انتس میں فرمایا ہے من افل ومن شہ افل یقفر جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے یعنی جو چاہے ایمان لا کر اپنی آقبت سدھار لے